اور اس راستے کی حقیقت پر ایان کریں اور اس راستے میں استقامت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور ہر خوبصورت چیز سے زیادہ خوبصورت نظر آئے كیوں میرے اللہ نے فرمایا یہی ہے کہ حقیقت میں نبی ہی کا اسوا سب سے بہتر ہے سب سے خوبصورت ہے اب ہم توبہ کیا کرتے ہیں اجتماعی اور اجتماعی توبہ کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے انفرادی توبہ بھی ہوتی ہے اجتماعی توبہ بھی ہوتی ہے و طوبو الله جمی او المؤمنون اللہ کم لوٹو اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ کی طرف سب اے ایمان والو شاید تم فلاح کو پہنچو یا ایو الح اللہ ددین آ منو توبو الابن اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف لوٹنا خلوص کا خالص ہو کر اثار ربکم ایو کفرعم کم سید آت کم وید خلقم جناتن تجریب تحط آپ نے نہایت محققانہ بیان حضرت مولانا خالد محمود صاحب مدضر لوہوں کا سنو کہ نبوت ختم لیکن فیض نبوت جاری کہاں پر جاری اتحاد کی شکل میں صحابہ صحابیت ختم لیکن صحبت باقی اور یا اللہ کے ذریعے سے کہ یہ عمل نبوت کے وارث اور امین ہے یاد رکھو جیسے علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو تعلیم اور تربیت یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں تعلیم اور تربیت علماء کے اندر علم بھی ہے تعلیم بھی ہے مدارس میں اور تربیت بھی ہے لیکن اصالتاً تعلیم ہے اور ضمنً تربیت ہے علم پڑھاتے ہیں اساتذہ لیکن علم پڑھاتے پڑھاتے تربیت بھی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ لیکن ضمن ان کا مقصد ان اپنا علم ان کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے اور صحبت میں شیخ کی صحبت میں اصالتم تربیت ہوتی ہے لیکن تربیت کے ضمن میں تعلیم ہوتی ہے مدارس میں تعلیم کے ذمن میں تربیت ہوتی ہے اور خانقاہوں میں تربیت کے ذمن میں علم حاصل ہوتا ہے اوفق بس سننا کون سا ہے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دیتے تھے اور تربیت بھی فرماتے تھے تربیت تربیت کے ضمن میں علم ہوتا تھا اس لیے قرآن سکھاتے تھے پڑھاتے نہیں تھے عمل سکھاتے تھے پڑھاتے نہیں تھے علم پر عمل کرنا سکھاتے تھے یہ ممکن ہے کہ آدمی علم حاصل کر لے کتاب میں کتاب کے ذریعے سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ علم تو آ جائے لیکن تربیت نہ ہو سکے اور ادھر یہ ممکن نہیں کہ عمل تو سنت کے مطابق ہو اور علم حاصل نہ ہو جب عمل کرے گا کسی مسئلے پر تو اس کا علم اس کے ذہن میں یقینا آئے گا اور اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ یہ طریقہ ہے اور یہ علم ہے اسی لیے دونوں دونوں طبقے فوقا کا طبقہ ہو علماء کا طبقہ ہو صوفیہ کا طبقہ ہو اولیاء کا طبقہ ہو علم اور عمل دونوں سے دونوں ان سے ان کی زینت ہوتی ہے دونوں سے وہ مزین ہوتے ہیں اور منور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و پڑھ کر اللہ فرمائے تو جو حضرات بیت ہونا چاہیں وہ بیت ہو لیں جو پہلے سے بیت ہیں وہ تازہ کر لیں اور جو پہلے کہیں بیت نہیں ہے وہ بھی اگر ہونا چاہیں تو پکڑ لیں کپڑے کو نیت کر لیں اور توبہ میں جلدی کرنا یہ بھی حکم ہے اللہ کا رسول نے بتایا ہے عجلو بی توبت قبل الف عجلو بی قبل الفوت نماز میں جلدی کرو اس کے فوت ہونے سے پہلے اور موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو کہ مبادہ پھر موقع نہ ملے اور یہ اس خیال سے توبہ نہ کرنا کہ ٹوٹ جائے گی ٹوٹ نہ جائے کہیں ابھی ارادہ نہیں کیا بھائی یہ تو یہ خدشہ تو ہمیشہ ہی رہے گا توبہ ٹوٹنے کے ڈر سے توبہ نہ کرنے والا اکثر محروم رہا کرتا ہے توبہ اس وقت اس خلوص نیت سے کر لو پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا کب پھر کر لینا جب خلوص کے ساتھ کرو گے تو پھر انشاءاللہ یہ آ ہی جائے گا دو چار دفعہ ٹوٹے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جیسے سائیکل چلانا ہے بچے جب سائیکل سیکھتے ہیں تو گرتے ضرور ہیں گرتے ضرور ہیں اور انہیں پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اگر سائیکل پہلی مرتبہ چلائیں گے تو گریں گے لیکن کوئی گرنے کے ڈر سے گرنے کے ڈر سے سائیکل چلانا نہ سیکھے چاہو وہ کبھی سیکھے گا ہے لہٰذا سیکھتا کون ہے وہی سیکھتا ہے جو گرنے کے رسق کو قبول کرے قبول کرے اور چوٹ لگنے کو برداشت کرے اور پھر پھر کرتا ہے چھوڑے نہیں بچہ ایسے ہی ہے سائیکل پر چڑھتا ہے چوٹ لگتی ہے ٹانگ یہ گھٹنے وغیرہ یہ ٹکنے زخمی ہوتے ہیں ماں باپ سے چھپا لیتے ہیں کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ اسے چوٹ لگی ہے کیونکہ پھر یہ منع کر دیں گے سائیکل پر چڑھ چل چل چلنے دیں گے تو پھر وہ چلا چلاتے ہیں پھر چڑھتے ہیں پھر یقین ہوتا ہے کہ گر پڑیں گے پھر بھی چڑھتے ہیں لیکن جب چڑھنے لگتے ہیں اس وقت کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ نہ گرو پر جی یہی بات سمجھے اگر اسی پر عمل کیا کیا انہوں نے تو ایک دن وہ ماہر بن جاتے ہیں پھر چلاتے ہیں پھر دونوں ہاتھ کھول کھول ادھر باتیں کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں تماشے کرتب دکھ آج کل تو ون ویلنگ کا بھی جیو جیو جیو جیو چکر چلا ہوا ایک کرتب دکھاتے ہیں یہ کرتب کب آتے ہیں جب فن آ جاتا ہے اسی طریقے سے بھائی اگر توبہ کرتے وقت خلوص کے ساتھ یہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ کا کام نہیں کروں گا توبہ کس کو کہتے ہیں گناہ کے چھوڑنے کو گناہ چھوڑنے کو تو گناہ دیکھیں یہ فقیر بعض دفعہ تین جملے کہلوایا کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے جو جب بیعت کرتا ہوں تو پہلے تین جملے کہلواتا ہوں آپ کو بھی کہلوا دیتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں اگر آپ کو اتفاق ہو کہ وہ ٹھیک ہیں تو میرے ساتھ دوہرائیں پہلا جملہ یہ ہے کہ نیک بننا فرض ہے ہر آدمی پر کیا یہ ٹھیک ہے جملہ ہر آدمی کے لیے نیک بننا فرض ہے ذرا اونچی آواز میں دوہرا نیک بننا فرض ہے یہ ایک جملہ دوسرا جملہ یہ ہے نیک بننے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے نیک بننے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے یہ دو ہو گئے یہ ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے نیک بننا ضروری ہے نیک بننے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے اگر ان تین جملوں پر ہم اپنی توبہ کی بنیاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیشہ توبہ بھی کریں گے نیکی بھی اختیار کریں گے اور غرور بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے وجب سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے دے تو اب یہ فقیر آپ کو جو حضرات پہلے کسی شیخ سے بیٹھ ہیں اور ان کی شیخ صاحب نسبت ہیں صاحب نسبت کا مطلب یہ ہے صاحب نسبت کا ان کی تربیت کا سلسلہ اولیاء کے ذریعے سے مشاہد کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے یہ صاحب نسبت کا معنی یہ ہے کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یوں دلوں کے ذریعے سے تو جو کوئی صاحب نسبت سے بیت ہے اور ان کا فیض ان کو پہنچ رہا ہے اس کے لیے بیت ہونا ضروری نہیں دوبارہ کسی اور پہ اور وہ اپنے شیخ سے جڑا رہے اور اگر توبہ کے کلمات یہاں دہرالے تو بھی سمجھے یہی کہ میری بیت اپنے شیخ سے ہے ٹھیک ہے اور البتہ جو کسی سے بیعت نہ ہو وہ بیعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور جو کسی ایسے بزرگ سے بیعت ہو کہ جو خود صاحب نسبت نہیں لیکن اس کے بڑے بزرگ تھے اور بزرگوں کی گدی پر موروثی طور پر بیٹھ گیا ہے اور طریقہ اس نے اپنا نہیں سیکھا نہیں اپنایا اپنے بزرگوں والا سنت مقدہ کا تارک ہے داڑھی مڑھاتا ہے یا کترواتا ہے چھوٹی کرتا ہے شریعت کے حد سے کم کام کرتا ہے یا کسی بغیر عذر کے سنت مقدہ کا مسلسل تارک ہے اور اس پر اس کو کوئی پشمانی نہیں ہے جماعت کا تارک ہے تو یہ چیزیں اگر کسی میں ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اور اس پر وہ اس کو پشیمانی نہیں اور وہ توبہ نہیں کرتا تو ایسے ایسے شیخ کی بیٹ اگر کوئی کر بیٹھا ہے تو وہ اس کو توڑ دینا چاہیے اگر عقیدہ اس کا اہل سنت وال جماعت کے پر نہیں ہے آپ نے سن لیا ایک عالم زبان سے کہ سب غلط صرف ایک صحیح اور ایک کون سا صحیح اہل سنت الجماعت عقائد کے لحاظ سے وہی درست ہیں اس کے علاوہ جو ہیں سب غلط ہیں یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جو حضرات بیت کرنا چاہیں وہ کریں اور خلوص کے ساتھ اور جو بیت نہ بھی کرنا چاہے گناہوں کو تو چھوڑ دے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی استاد سے کسی کس, کس, کس, کسی کے ساتھ جڑ جاؤ صحبت اختیار کرو وہ نبیوت والا وہ صحابہ والا فیضان وہ وہ واروفتگی وہ محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھی وہی منتقل ہوگی وہ وہ چیزیں انشاءاللہ وہ کمالات منتقل ہوں گے اللہ تعالی خیر و برکت دے انشاءاللہ تعالی. تو یہ فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے میں خطبہ پڑھوں گا مستورات بھی اگر بیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وہ صرف دہراتے رہیں کلمات کو پہلے خطبہ سنیں اور خطبے کے بعد میں توبہ کے کلمات کہہ لوں گا میرے ساتھ ساتھ کہتے رہیں مرد حضرات قدرے بلند آواز میں تاکہ کچھ ان کا سننا میرے کانوں سے ٹکراتا رہے اور مستورات دھیمی آواز میں دوہرائیں الحمد الحمدللہ الحمد للہ, الحمد للہ و مدو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 صلی اللہ تعالی والاب اجمعین اما بعد تو جو حضرات اس فقیر سے یا میرے خرفا سے بیت ہیں وہ بھی تازہ کر سکتے ہیں وہ اس فقیر سے کریں اب جو کلمات میں پڑھوں پڑھ کر خاموش ہوں آپ انہیں کلمات کو قدر بلند آواز میں دہرائیں مرد حضرات اور عورتیں آہستہ سے دھیمی آواز میں اپنا کہا ہوا خود سن لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو بلاہ و ملا و قطبی و واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباعث بعد الموت امنت بالله كما هو باسماءه وصفاته وقبلت جميہ احکاميم و اشہد اللہ الٰہ علاہُو وحدہ لاشريكل و اشہد ان سدنا و مولانا محمدن عبد و رسول صلی اللہ تعلیٰ علیہ ولا علی و اصحابیم اجمعین استغفر اللہ تعالہ ربی منکلبم و اطوب استغفر فر اللہ تالا ربیب من کلِ ذنب اطوب علئی استغ فرال اللہ تالا ربیب من کل ذنب بم و اطوب الہی یا اللہ میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے تمام خطاؤں سے, تمام سے سچی, توبہ سچی توبہ کی یا اللہ, یا اللہ میری, توبہ میری توبہ قبول فرما یا اللہ, یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ, اللہ میرا, خاتمہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین, آمین اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس مسکین نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ مجد دیا و بیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے حضرات کی نسبت آپ کی طرف منتقل فرمائے اور آپ کو اپنی محبت اور معرفت تصیف فرمائے بھائیو اب سنو کرنا کیا ہے کپڑا چھوڑ دیجیے جو حضرات بیت ہیں ہوئے ہیں وہ سن لیں کوئی صاحب بیت ہوئے ہیں نئے تو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کوئی صاحب ہیں نئے بیت ہونے والے صاحب ہیں اچھا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کام کریں ہاں جی ہیں کیا ہوا ہے سب ساتھی کے پاس فارم اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں دیکھیں کرنا کیا ہے وہ سن لیں تین کام کرنے ہیں اصل مقصد تو یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اس کا سلیقہ سیکھنا ہے اس کی عادت اپنانی ہے یہ طبیعت قبول نہیں کرتی نفس قبول نہیں کرتا شریعت کی پابندی ہمارے نفس قبول نہیں کرتے غفلت کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے پوری صحبت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ شریعت کی چیز انہیں اچھی نہیں لگتی یہ بیماری ہے کیونکہ شریعت اللہ نے فطرت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے اور جو ہماری فطرت, اگر فطرت صحیح ہو تو شریعت کی ہر بات دل کو لبھاتی ہے اور بہترین لگتی ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ شریعت متحرہ کے دائرے کے اندر رہ کر گزارنا ہوتا ہے حضور کا طریقہ سب طریقوں سے بہترین ہے اللہ اس کو بہترین کہہ رہے ہیں اور ہمیں بہترین نہ لگنا یہ ہماری نفسوں کی ہماری طبیعتوں کی بیماری کی علامت ہے تو اس کی اس کا علاج کرنا ہے کیا علاج کرنا ہے کہ یہ طبیعت خود تقاضا کرے کہ میں دین کا کام کروں گناہ اسے برے لگنے لگ جائیں اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی اسے اچھی نہ لگے حضور کی اتباع کرنے کو اس کا جی چاہے تو اس کے لیے تین کام بتائے جاتے ہیں اصل مقصد وہ ہے وہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ تین تسبیحات زبانی ذکر تین تصویہات ایک استغفار کی تصویر ایک تصویر استغفار کی استغفر اللّہ ربی من دمبم و اطوب ولی ایک تصویر درود پاک کی اللّہ صلی علی سعیدنا محمدمل سیدنا محمد و بارک وسلم ایک تصویح تیسرے کلمے کی سبحان اللّہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر تین تصبیات استقار دروز شریف تیسرا کلمہ تین تصبیہات پورے ہو جائیں تو ایک مرتبہ کہے ولا حولا حول بلا قوت اللہ بلّا علی الظیم یہ عمل دن میں ایک بار فجر کی نماز کے بعد اور ایک بار رات کو سونے سے پہلے کر لے فجر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد ایسے ہی فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد جیسے اس کو وقت ملے یہ عمل کر لے یہ دس پندرہ منٹ کا عمل ہے اس کو کر لیا کریں بیٹھ کر پڑھیں چل پھر کر پڑھیں آپ کو اختیار ہے وضو کے ساتھ پڑھنا فرض نہیں لیکن مستحب ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی عضور ہو تو وضو نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہ چھوڑیں یہ کر لیا کریں پورا دوسرا کام شجرہ شریف قرآن پاک کی تلاوت آپ کریں تھوڑی سی کر کے پھر اس کے بعد یہ چھجرا پڑھیں تلاوت کا ثواب اپنے مشاہ کو پہنچائیں جن بزرگوں کا فیضان آ رہا ہے ان کو کچھ قرآن پاک میں سے پڑھ کر نہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ اور تین بار قلع اللہ شریف پڑھ کر اول آخر دروشی تین تین بار اس کا ثواب اپنے بزرگان کو پہنچائیں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں ان شاء اللہ دعا قبول ہوگی آپ کی شجرا پڑھیں روزانہ وہ دیا جائے گا آپ کو اور تیسری بات ہے تیسری تصویر تیسرا اللہ کا ذکر زبان ہلائے بغیر دل کے ساتھ اللہ اللہ اللہ کہنا گویا اللہ کا نام کا تصور اپنے دل پر جمائیں اور اس وہاں لکھا ہوا دیکھتے رہیں یا دل کی ساتھ کہیں اور دل کی آواز اپنے خیال میں سنتے رہیں یہ عادت ڈالیں آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ رات کو یا جتنا بھی ہو سکے یہ کرتے رہیں بس یہ تین قور دعا مانگ کے اپنے کام میں لگیں خلاف شرع کام نہ کریں گناہ ہو جائے فوراً استغفار کریں اور پھر اپنی توبہ کر کے اپنے کام میں لگ جائیں یہ روز روزانہ کا استغفار صبح شام کا کرنا انشاءاللہ آپ کو گناہوں کی دل دل سے کھینچ کر باہر نکال لے گا اور اگر اس عمل پر آپ نے اس چھوٹے سے پہلے وظیفے پر عمل کرتے رہے خلوص کے ساتھ انشاءاللہ اللہ آپ کا بائیں ہاتھ کا فرشتہ اسے موقع نہیں ملے گا کہ آپ کا کوئی گناہ لکھ سکے اور آپ کا نام اعمال صاف رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ یہ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اور اگر خاتمہ اسی حالت پر ہو گیا کہ توبہ آپ کی قائم ہو اور عمل صرف یہی کہ شریعت پر فرائض واجبات کا عمل کر رہے ہیں ادا کر رہے ہیں اور کوئی عمل چھوٹتا ہے تو استغفار کر لیتے ہیں اور یہ تین تصبیہ اور یہ ذکر معامل والا معاملہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے شیخ کا حکم ہے اور شیخ کی نسبت کے آپ شک اور تردت کے بغیر اپنا تعلق قائم سمجھتے ہیں انشاءاللہ موت آ گئی تو ولایت پر موت آئے گی ان شاء تو اب گزارش یہ ہے کہ اپنا شجرہ لینے کے لیے اپنا پتہ لکھوانا ہے آپ نے وہ کیسے لکھیں گے آپ کو ٹوکن مل جو حضرات نئے بیتھ ہوئے ہیں اور شجرہ لینا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو جائیں تک مہربانی کر کے ان کو مل جائے یہ ہمارے ساتھی آپ کے پاس آئیں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ بیت ہو جاتے ہیں پھر ان کے ایڈریس نہیں آتے تو ہم ان سے رابطہ نہیں قائم کر سکتے تو ان کو دے ان سے لیں اور یہ پر کر کے ہمیں ایں وہ ڈیسک وہاں پڑا ہوا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اپنا پُر کر کے دے دیجیے گا اس میں اپنا نام اور پتہ وغیرہ لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے بس اور کچھ نہیں جو شجرا بھی وہاں سے لے لیجیے گا یہ جمع کرا دیجئے اور شجرا لے لیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکتیں بھائی تقسیم کر دی آپ نے شاب کر لیں دیجیے ان کو دیجئے ہیں مل گئے تو پھر بیٹھو جنہوں نے مل جاوے وہ بیٹھ کے پور کر دے بے جن کو جن کو ٹوکن مل گئے ہیں وہ اس کو پور کر کے بعد میں لے لیں ابھی تو ہیں بعد میں بعد میں فی الحال تشریف رکھیں بھائی جلدی نہ کریں ہمیں تھوڑا سا دعا کرنی ہے اور اللہ کی یاد کرنی ہے بیٹھیں بیٹھیں میرے محترم بھائی مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی تشریف فرما ہے مجھے اس وقت خیال میں میرے ادھر گیا وہ حضرت مہربانی فرماتے ہیں کہ بڑا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دو چار منٹ کے لیے ان کو بھی تکلیف دوں کہ وہ ہمیں اپنی باتیں سنا لیں مختصر پانچ پانچ چار منٹ کے لیے آئیے بھی حضرت یہ تبرکن آپ کے لیے تبرک ہوگا یہ ہمارے ہمارے حضرت مولانا سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں ان کے قائم مقام ہیں اس ان کی جگہ پر یہ سجادہ نشین ہیں ان کے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے ان کا سایہ قائم رکھے بیٹھو بھائی بیٹھو الحمد للہ وقفا والسلام وسلام عباده بادہدینصطفیٰ امہ اما بعد قال و صلی اللہ علیہ وسلم المرمامن او اوکم قال علیہ السلّۃ وسلام سبحان ربک رب کرب العزت امّہ یصفن وسلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللّہ مسل على سید وولانا محمد آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ دروشی پڑھنا